اور تست کرتا آیا ہوں اپنی سے پہلے کتاب توریت کی اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لایا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو